بس الرحمن ورحمۃ صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ واٹس ایپ گروپ الباطہ و وائی ایم این ایس او ولبادشاہ اور باقی تمام شامعین قرآن برادران سب کو شماج نحباب سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے سوال جو ہے دو صوفیہ میں ہیں اور مجموعی درخت نمبر دو سو ستانوے ابلگ پانچ ہے یعنی دو سو ستانوے جو ہے درزہ پر شروع سے لے کر ابھی تک دعویٰ شروع دعویٰ شریف سے دروس کی فہرست ہے اور پانچ جو ہے دعویٰ اوراد صوفیہ کا درخت نمبر پانچ ہے پانچ وان درس ہے اوراد صوفیہ کا آج پانچ وان درس اور لوگوں کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں ہاں جی تو ان دونوں در عجمی طور پر دو سو ستانوے ابلیگ پانچ کے ذریعے میں کے, کے درس کے نمبر کو ظاہر کیا ہے تو اس میں دعائیں صوفیہ کا جو ہے ابھی تک جو ہے یہ چار درس دعائے صوفیہ کے مقدمے کے بارے میں گزرا ہے اس کے صنعت کے حوالے سے اور اس میں جو لفظ رحمت آیا ہے اس کے حوالے سے اور رحمت کی اہمیت قرآن اور قرآن پاک روشنی میں اس کی مقدمے کے طور پر یہ چار در سالوں کو دیا ہے اور آج سے جو ہے متن دعا صفیہ کی توضیحوں کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں اس میں پہلا پیراگراف کا اس میں کل دو گیارہ چیزیں اللہ سے منگا گیا اس میں سے پہلی چیز جو اللہ سے منگا ہے سب سے پہلا جو ہے پہلی پیراگراف کا پہلا جو ہے حصہ تو یہ پہلا پیراگراف یوں ہے اللہم انی بسم اللہ رحمتا من اسلکارحمۃ کا تہذیبی قلبی وَتَجْمَعُ بِهَا بھی ہے شمنی الحمد اللہ وطلوم بھی ہے شاسی وطرد بھی ہے الفتی و تو سلیح و بھی ہے دینی وطح فض بھی ہے غائبی وطرفہ بھی و تو و و تاس منویہ منکل لیسو یہ پہلا پیراگراف ہے جس میں اللہ کی رحمت کو وصلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے گیارہ چیز منگا گیا ہے ان میں سے آج کی طرف جو پہلا حصہ ہے جو پہلی دعائیں جو اللہ سے مانگا گیا ہے اس انی رحمت تم من آئندے کا تہدیبی عقل بھی ایسے پہلے حصے کا جو ہے علوم کے مبارک کانوں میں تھوڑا توجہ دے رہا ہوں تو اس میں لغات جو ہے سب سے پہلے اللہ و تو ہماری جو قرآن دعائیں ہیں یا ہمارا اورات کے اندا جو دعائیں ہیں ان کے شروع میں یا اللہ کا لفظ ہے یا یا ربی ربنا کے الفاظ ہے لفظ ہے رب شروع میں آیا اللہ آیا تو اللہ کا معنی اے اللہ کے معنی میں ہاں جی یعنی اے اللہ یہاں پر بھی اللہ یعنی اے اللہ اے معبود حقیقی چونکہ یہ الاس ہیں انی بے شک میں اس میں لفظ عن نہ حرف خاروف ہے ناویل عظیث حرف میں شببہ بالفیل کہتے ہیں اور اس کے معنی بے شک بے تحقیق بلا شبہ کے معنی میں لفظ عن قرآن پاک میں جہاں بھی آتے ہیں دعاؤں میں اس میں انی کے وجوہ یا ساکن ہیں اور اس کو ضمیر مفول کی ضمیر ہے ضمیر منصوب متصل مغول کی ضمیر ہے وہ تو ہے اس کے میں انی ط کے ساتھ یا کو ملائے تو مانا یہ بے شک میں اللّہ اے اللہ اے پرو نگار اے معبود حقیقی انّی بے شک میں بے تحقیق میں اسلوکا اس میں اسلوالگ فیل کا پھر مفول کا مفول اسلوفیل اسل اصل السا واحد مزکلم پھیل مظارے سے ہاں جی اور کا ضمیر ہے مفول کی ضمیر تو تج کے معنی میں ہے کا یعنی اللہ تس ہے اس معنی میں تو اور تس ہے کے معنی دیتا ہے یہاں پر اور یہ مفول کی ضمیر جو فعل سے ملا ہوا ہے ہاں جی اور اس الو کا معنی کیا ہے تو کا, کا معنی تو تُس ہے کہ مانا ہو گیا الو فعل صالیہ یس الوس سوالن سے مص اس كا منظر ہے اس كا معنى مانگنا صال يس عل وسعل معنى مانگنا طلب کرنا سوال کرنا تو جس طرح عرب بولتے ہیں یس الحن قذا یعنی پوچھنا دریافت کرنا یہ معنی ہوتی ہے تو اب دعا کا جو ہے اللہم انی اسعالوکا. اس اسلوکا اس پورے عبارت کے تجربہ میں کیا ہوگا اللہ انّ اللہم اے اللہ اے پروردگار انی بے شک میں بے تاخیر میں بلاشبہ میں اس یعنی تُس سے سوال کرتا ہوں ان ہاں تج سے مانگتا ہوں تر درگاہ میں طلبگار ہوں یہ معنیٰ ہے تو اے اللہ اے پروگار اللہ من اسلا یعنی اے اللہ اے پروگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اصل کا میں تجھ سے مانگتا ہوں کا میں تجھ سے طلب کرتا ہوں یہ سب معنی درست ہے اللہ اللّہ من اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں میں تجھ سے طلب کرتا ہوں یہاں تک کا معنیٰ ہو گیا پھر رحمتن علامیہ کا رحمتاً رحمت کی پوری تحقیق آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا ایک دو درسوں میں دوبارہ یہ جو ہے مختصر ترجمہ رحمت کے معنی قرآن اور جو لغات ہیں قرآن لغات اور دوسرے مشہور لغات کی روشنی میں آپ کو بتائے اس کے جو مشہور معنی وہ یہ ہیں شفقت مہربانی احسان الحمدلّی یہ معنی معنی استعمال و القام و سدید نامل میں تو مین چیز اس میں جو ہے شفقت و مہربانی رحمدلّی یہ تینوں ایک طرف ہے اور احسان ایک طرف ہے ہاں جی شفقت مہربانی رحمدلّی سیکھ پاؤں دیکھا دیکھا احسان کے مطلب کیا ہوتے احسان و فضل کے وہ نیکیان جو اللہ تعالیٰ بندے کے کسی سابقہ عمل کے بغیر بندے کے ساتھ جتنی بلائیاں کرتے ہیں وہ احسان کے زمانے میں آتا ہے تمام موجودات معلومات کو اللہ نے خلق فرمایا ہاں جی پہلے کوئی چیز نہیں تھا وجود عدم سے وجود میں ہے تو یہ با... یہ سب جو ہے بندوں کو جو ہے نامہ یہ اتنی عظیم قیمتی آنکھ آپ کو دیا ہے کان آپ کو دیا ہے زبان آپ کو دیا ہے ہاتھ پیر آپ کو دیا ہے جن کی انسان کوئی قیمت نہیں لگا سکتے پوری دنیا بھی دے دیں آپ نہ اپنے پاؤں کو دینے کے لیے تیار ہیں نہ ہاتھ کو دینے کے لیے تیار ہیں نہ آنکھ کو دینے کے لیے تیار ہے نہ, نہ کان کو ہاں جی تو اسے عظیم قیمتی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے دیا ہاں جی اپنے فضل و کرم سے دے دیا اپنے احسان سے دے دیا ہم نہ کہ کی ہمارے کسی سابقہ جو ہے نیکی کے بدلے میں تو اسے احسان کہا جاتا ہے تو یہ احسان بھی اسے رحمتی کے معنی میں سے تو علّہ من اسلوکرحمۃن اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں طلب کرتا ہوں کیا چیز تیری شفقت تیری مہربانی تیرے احسان تیرے رحمدلی کہ تو مجھ پر رجائے مہربانی کرے اللہ من ان کا ان من سے کے معنی میں ان دا پاس کے معنی میں ظرف مکان بول دے تیرے کے معنی میں ہاں جی تیرے پاس سے من اندہ یعنی اللہ تیرے پاس ہے ایندہ ذرح مکان پاس کے مانے دیتا ہیں مند کا تیرے پاس سے یعنی اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں ہاں جی شفقت مہربانی احسان تیرے پاس ہے یعنی ایک رحمت تیرے پاس ہے ایک شفقت تیرے پاس سے ایک احسان تیرے پاس ہے ایک ایسی رحمت ایک ایسی شفقت کا میں تیرے پاس سے سوال کرتا ہوں کہ جس کی برکت سے تہدی بحہ قلوی جس کی برکت سے میرے دل کو تو ہدایت دے دے تہدی بحہ اس کے ذریعے سے تو ہدایت دے دے قلوی میرے دل کو تو تہدی فی فیل ہدا یہ سے خودن ہدی و ہدایتََََََََََََ ان سب کے معنی راہنمائی کرنا ہے تحدی ہے ہاں؟ جی ان سب کے معنی رہنمائی کرنے کے معنی ہدا تریق عربی زبان بتیں ہیں وہ ہدا لق لفظ علا کے مغرب اللہ کے ساتھ بھی ودا لد تریق لام کے ساتھ علامہ ہے ہاں؟ ان تینوں کا معنی جو ہے کہ اس نے آگے راستہ دے بتایا آگاہ کیا یہ معنی ہے یعنی یہ لفظ ہدا جو ہے حروف جارہ بولتے ہیں جیسے الا لام الرگرہ کو اس کے بغیر ڈائریکٹ بھی اور اس کے اس مفول کے سے اس کو جوڑتے ہیں اس کو متعددی و نفس بولتے ہیں جیسے ہدا و تری حال اور حرف جارہ کے ساتھ بھی اس کو جوڑتے ہیں مفول سے جیسے ہدا تری ولید تری ہاں جی یعنی لفظ ہدا متعدی بغیر بھی ہوتی ہے یعنی اللہ اور لام کے ذریعے بھی ہوتی ہے دونوں طرح سے ہوتے ہیں تو الہدا کے معنیٰ کیا ہے ہدا رہنمائی بیان دلالت ہدایت کہتے ہیں یہ لفظ مونس بھی مونث ہے لیکن جو ہے مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں لفظ ہدایت ہدا جو ہے اور مزید اس کی جو ہے یہ یمجید لغت میں لکھا ہے عربی کا مشہور لغت ہے اس طرح ہدا ہاں جی یاہدا ہدا یادا کے بھی استعمال کیا اسباب ہادی ہدا یہی کے باب سے فعال ہے یا فلو کے باب سے بھی استعمال ہوا ہے ہدا یہ فعال ہے یا فالو کے باب سے بھی استعمال ہوا ہے ہدین حد و حدن ہدایتً کسی کو سیدھے راستے پر لے جانا اس معنیٰ میں کسی کو راستہ دکھانا کسی کے رہنمائی کرنا قیادت کرنا یہ سال معنی ہدا یہ داں ہدی وحد ہدن یہ سارے مظہر ہیں ان سارے سب کا معنی جو ہے کسی کو سیدھے راستے پر لے جانا کسی کو سادہ راستہ دکھانا کسی کے راہ بری کرنا قیادت کرنا یہ سارے معنی ہدا یہ حدین و حد ہدایت لکھا ہے ان کا معنی المنجد نام عربی مشہور لغت میں اور ہدا یہدیث ہاں جی مضدر الہدیٰ الرشات اور ادلالہ رش عربی کے مشہور لغت مختار سے سخاب میں آیا ہے اس کے معنی ہدایت اور راہنمائی کرنا ہاں جی ہدایت اور راہنمائی کرنے کے من میں بیان کرنا واضح کرنا طلالت کے معنی میں تو عرب بولتے ہیں ہدع تو حد یا ہدے تو ول ہد و ترق و البیت ہدایتن مسدر اس کے میں نے ارفت ہوں ارفت یعنی کیا میں نے اس کو گھر کی طرف رہنمائی کیا مزہ خر ناپ وزین و چوک چکل الناپین و ہمیں سنتے خراب وزین و چوکے عرب بولتے ہیں مذخل اللہ پلطن سے نہ بولتے ہیں ہدو ترک ول بیت میں نے اس کو راستہ دکھایا اور گر دکھایا تو حضاء کے معنی ہے رہنمائی کے معنی یہ سارے عربی کے جو مشہور لغات ہیں سب میں رہنمائی کا معنی لکھا ہوا ہے ہاں جی کہتے ہیں یہ جو ہے عربی عروف جارہ کے بغیر جو کے مفول سے جو رہا ہے حد تو طریق اول بہتا الہ اور لی وغیرہ مکھوں اس کے بغیر جو اس فعل کو جوڑا ہے ہدا سے مفول کو جوڑا ہے یہ حجاز کا جو ہے لغت ہے پیمبر سلم کا جو لغت ہے وہ جو غیر حجازین عربی زبان میں ہر قبلے کے آلگ جو ہیں نا ان کے لب و لہجے ہیں کہتے حجاز کے علاوہ باقی جو قوم ہیں وہ بولتے ہیں ہدے تو علت تاریخ و علت دار وہ لوگ لفظ الا کے ذرعے سے فعل کو مفول سے جوڑتے ہیں تاریخ مفول ہے ہدا پھیل یعنی غیر اہل حجاز اس فعل کو ہر فار علا کے ذرے سے تاج کرتے ہیں اور قرآن باغ میں یہ لفظ ہدا تین طریقے سے استعمال ہوا ہے ہاں جی مادہ بنس جیسے کاکول کسی حرف جارہ علا کے لام کے بغیر بھی مفعول سے جوڑتے ہیں جیسے کاکول تارہ عہد نس شراۃ المسلم اللہ میں سیدھے راستے کی مرنمۃ ہدایہ دل عہد پھر نہ اس کا محفول حرف الام اللہ نہ یا ال نہ کا لفظ نہیں آیا دارک نہ آیا پھر محفول سے جوڑا ہے اس طرح اللہ کے یہ کُل و حد نا ہم نے اس کو دو واضح راستہ دکھایا ہدع نا یہ پھلکے ہنج ہو یہ محفول فیل سے جوڑا ہوا ہوشیارہ کے بغیر اور اس طرح معدا بلام بھی آتی ہے جیسے الحمدللہ للہ الزی ہدا نل اس میں ہدا ہدا فعل نافلا و لہٰذا لام کے ذرے سے فعل کو محفول سے جوڑا ہے اس طرح الا کے ذریعے سے بھی جوڑا ہے واہ جینا الا سوائے اللہ الحمد سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرنا اس میں الا کے ذریعے سے ہدایت کے فیل کو الا کے ذریعے سے محفول سے جوڑا ہے ہاں جی تو یہ سارے لفظ ہدایہ حدیت لیکن ان سب الفاظ کو سامنے رکھیں اس کا معنی ہدایت کرنا ہدایہ حدی رہنمائی کرنا ہاں جی رہنما کر اب آگے ہدایت کے دو قسمیں کے عربی مشہور جو ہے علمانیں جو ہے علم کے کتاب میں فرماتے ہیں ہدا کے دو معنی ایک جو ہے ایراۃ الطریک دور سے راستہ دکھانے آپ کو وہ بندے ہو گئی راستہ فلاں مثلا شہر کا راستہ کدھر ہے فلاں گلی محلے میں کہاں سے اس کا راستہ بتاؤ ولی تو وہ یہاں سے بتا دے آپ ادھر سے سیدھا جاؤ پھر ادھر سے دائیں طرف ٹرن کرو تو بھائی ٹران کرو فراغی والی نمبر فلانا ہے کیا اس طرح آپ سمجھاتے ہیں اس کو بولتے ہیں اعراۃ طریق ہدایت کا ایک منع ہے راستہ دکھانا ہاں جی دوسرا ہدایت کا راستہ عیسا لل المتلو اس کے معنی گاندھی نے آپ سے راستہ پوچھا تو آپ اس کو بھائی منظور کالم جیسے ہم کراچی والے ماحول بیٹھا کراچی منظور کالونی اس طرح ایک بندہ جو ہے اسلام میں بیٹھا ہوا پینڈی کا راستہ پوچھیں پہ نیو میں بیٹھا ہوا ہے اسلام کا راستہ پوچھتے ہیں تو لاہور میں مثلا ایک آبادی میں بیٹھا ہوا ہے تو دوسرے آبادی کا راستہ پوچھتے ہیں ہاں جی تو اس طرح جو ہے اب دوسری قسم جو ہے ہدایت کی ایل سال لان لو بندے نے آپ سے پوچھا ہے بندہ ایک بتا بھائی گلی نمبر گیارہ مثلا کہاں اس کا مجھے ذرا ایڈریس سمجھاؤ تو وہ بندہ جو ہے چل میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں بول کے اس کو گلی نمبر گیارہ میں جس گھر میں جانا ہے وہاں تک پہنچا کے ہیں اس کو بولتے ہیں ہدایت کے دوسری اور اعلیٰ کہ سال ال مطلوب بندے کو منزل معصوب تک پہنچانا اس کو بھی ہدایت بولتے ہیں اور جب اپنی جگہ پر بیٹھ کر راستہ بتانے دس یوں جاؤ دس یوں جاؤ یوں ٹرن کرو یوں ٹرن کرو بولنا اس کو بھی ہدایت بولتے ہیں لیکن یقینی بات ہے منزل تک پہنچانا ہے ہدایت کی اعلی قسمیں تو کی فرماتے ہیں تحدی بیاہ کالوس لفظ ہے جو بیہا ہے اس میں ضمیر رحمتن کی طرف پلٹتی ہے یعنی اس کے ذریعے سے اے اللہ اس کے وسیلے تو, تو اس کے اس مراد وہی رحمت ہے جو دعا کے شروع میں اللہ صلو کا رحمتن جو بولا ٹھیک نہیں یعنی اس رحمت کے واسطے اور ہاں جی اور برکت سے اس رحمت کے واسطے سے اور برکت سے اے اللہ میرے رہنما فرمائیے یہ ہے تو اللہم دی اللّہ کا رحمتن جی دی بہا علّہ صلی الک رحمتا ہاں جی تاح دی بحہ قلوی تو اس میں کلوی جو آئے دعا میں اس میں قلب الگ لفظ ہے یا الگ لفظ ہے قلب کے معنی دل کے معنی میں یا جو ہے میرے کے معنی میں کل بھی یعنی اے اللہ میرے دل کو اہداس فرمائے یعنی ترجمہ پھر کیا ہوگا پوری عبارت کا اے اللہ اے پروردگار بے شک میں تجھ سے تیرے پاس ہے ایک ایسی رحمت اور ایک ایسی شفقت اور احسان کا مت ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اس رحمت کے وسیلے سے اور اس کی برکت سے توسط ہے ہاں جی تو میرے دل کو ہدایت دے تو میرے دل کو ہدایت عطا فرما تو یہ معنی حضرت کا باخوشا نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان کا باقی توضیع انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کو بتا دیں گے آج جو ہے اسی ایک پر لائن کا جو ہے آپ کو ترجمہ بتا دیں